الحمد لله نحفظه ونستعينه ونستغفره ورؤونه ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا من صيات عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله واخبره لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما عباد بعوذ بالله من, من الشيخ عبد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا اعتموتن إلا وانتم مسلمون اتقى الله العظيم أبش رح لي صدري ويسر لي أمري معظ الأغضاء واللسان يبقهوا قولي یہ شور کہاں ہو رہا ہے اچھا دیکھ نماز سے بند نہیں کریں گے تو آزان ہونے کے بعد کام کرنا حرام ہو جاتا ہے آزان کے بعد کام کرنا حرام ہو جاتا ہے جیسے آدمی سنجید کھا رہا ہے یا کتے کا پیشاب پی رہا ہے کو جا کر کراؤ نا تین چار آدمی جاؤ نا مدلی صاحب بات جائے ان کے ساتھ یہ رعایت میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والوں ڈروں اللہ تلا سے جیسا کہ ڈوتنے کا حق ہے مری ہو مگر کامل مسلمان ہوئے داض العی صاحب رام ردوان اللہ علیہ اجمعین کو بہت پریشانی ہوئی اور یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرنا کھو ہمارے بچپن میں ہمیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے ہم کیا کریں گے دوسری عائد نازل ہوئی بدنکھ اللہ مستا کہ اللہ سے ڈرو جتنا تمہارا بس ہے جتنی تمہاری ستاحت ہے جتنی تمہاری طاقت ہے تو ایسے ان کو آسانی اور سہولت ہوئی دراصل جتنا آدمی کا بس ہے جتنی آدمی کی طاقت ہے پوری کوشش کر کے اس کو پورا استعمال کر لے تو بسیز کی ضرورت سے حاقت اکاتی ہی لیکن آج اپنی طاقت کو اپنے وسائل کو کس چیز کو حاصل کرنے کے لئے استعمال نہیں کر رہا ہو کیا خوشی سے کر رہا ہو پھر اس کا مطلب یہ کہ ویسے حاقت آئیگی یا تو وسائل کا استعمال ہی نہیں کرتا اور یا کرتا ہے لیکن پوری سستی کوشش سے نہیں کرتا سستی سے کرتا ہے کوئی اس نے سکوا کا حق ادا نہ کیا اور تقوی کے درجے سب سے معمولی رہتنا درجہ سکوا کا یہ ہے کہ آدمی کفر کو ترک کر کے ایمان لے آئے ایمان قبول کر لے یہ تقوا کا پہلا درجہ ہے تقوا کا پہلا درجہ ہے اور یہ تقریباً سارے مسلمانوں کا حاصل ہے جنہوں نے کفر کو چھوڑ دیا اسلام کو اختیار کر لیا تو یہ تقوا کا پہلا درجہ ہے اگرچہ ایسے حال بھی ہو, ہے, ہو گیا ہے کہ آدمی مسلمان کے گھر پیدا ہوتا ہے نام اس کا مسلمانہ والا ہوتا ہے شادی کی مسلمان والی ہو جاتی ہے لیکن آدمی کی حالت ایمانی نہیں ہوتی آدمی حالت ایمان میں نہیں ہوتا ہے حالت کفر اوپر میں ہوتا ہے سارا اسلام کے وفاد سارا ہوتا ہے لیکن آدمی حالت کفر اوپر ہوتا ہے اور یہ ان وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہریا کہر کے مرتب کردہ علوم کو پڑھا یہ سائنس علوم جدید پڑھ رہے ہیں بس کے علاوہ کوئی معلومات ہی نہیں انہیں کے طریقے پر ہو گیا انہیں کے جذبات انہیں کے احساسات کی سوچیں تو یہ گھر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوا ہے نہ مسلمان والا ہے لیکن اس کا حال کفر والا ہے تو پہلا درجہ تقوی کا وہ ایمان قبول کرنا گھروں کو ترک کرنا یہ لازم نارے کے لیے اور یہ پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد پھر اگلا درجہ ہے اور آپ کم از کم دین کے فرائض ہیں اس کو لے رہا ہو اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو ترک کر رہا ہوں. کم از کم فرض دین میں کتنی باتیں آتی ہیں فرائض کا پورا کرنا واجبات کا پورا کرنا اور سنت موقع کا پورا کرنا یہ کم سے کم دے گی ایس میں درجے ہیں کہ اب فرض کا تو بارہ تو نسل ثابت ہوتا ہے فرض عبارت ان سے ثابت ہوتے ہیں یعنی اس کے بارے میں قرآن پاک کی عبارت آئی ہوئی ہوتی آئے تم کی بات حدیث ہوتی عقیم اصلاحات میں بات قائم کو حجم اور الحمد اللہ حجب اللہ کے لیے پورا کروں السلام تم پر فل کیے گئے روزے یہ واضح شاہ واضح حکم ہے ان میں تشریح کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے جن چیزوں کے بارے میں ایسی آیتیں آئی جسے آئی ہوئی ہیں ایسی آیتیں آئی ہوئی ہیں کہ ان میں کوئی تشریح یا دو تشریحوں کی گنجائش ہی نہیں ہے تو یہ فرض قطعی اس کو کہتے ہیں فرض ہیں تو فرض قطعی کہتے ہیں اور واجب کا اتنا ہے کہ واجب جو ہے وہ اشارت و نسل ثابت ہوتے ہیں فرض عبادت اشارہ تو نسل کہ اس میں آیت ردیش میں اس کے بارے میں اشارہ ہے وہ اشارت النسل ثابت ہے اس کی اس طرح بھی تشریح ہو سکتی ہے کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے انکار سے کافر نہیں ہوتا لیکن امر اس کا بھی فرض جیسا ہوتا ہے واجب کا عمال بھی امن بھی فرض جیسا ہے اور سنتے موقع کسی حضور سے رہ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہے لیکن امن اس کا بھی فرض جیسا ہے عمر سنت موقع دا پر بھی فرض جیسے ہی کیا جاتا ابھی اب کبھی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں پر آئیں اور آپ چار فرض کے پڑھ کے چلے جایا کریں اور چھ سندر جو مقرر ہے وہ نہ پڑھیں یا اجمہ کے بارہ وقت پڑھتے ہیں چار دو فرائض کے علاوہ وہ نہ پڑھیں ایسا کوئی نہیں کرتا نا کیونکہ سنتے باقدہ کسی وجہ سے اگر ترک ہو جائے رہ جائے تو اس کی قضاء نہیں ہے لیکن عمل کے لحاظ سے اس کی بھی ایسا ہی پابندی ہے جیسے کہ فرض واجب کی پابندی ہے ایسا ہمیں ترک کی گنجائش نہیں اور حرام باز حرام سے بچنا مخلوط تعلیمی سے بچنا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے یہ بھی فرض واجب کا درجہ ہے جب یہ درجہ آدمی پورا کر لے تو اس کے بعد پھر مزید کوشش ہے جو کہ نوافذ اور مستحبات میں قرب خاص اللہ تعالی کا نوافذ اور مستحباد سے ہوتا ہے لگے نہیں کوئی فرض تو پورے نہیں کر رہا نافل استحباد میں کوشش کر رہا ہے غورب خاص ہو جائے گا وہ فرض واجب پہلے پورا کیا ہوا ہو حرام سے بچا ہوا ہو اور اس کے بعد جب نوافل میں کوشش کر رہا ہو تو یہ نوافل میں کوشش کرنا اس کو غور خاص اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص تعلق دلوائے گا اور اس کے بعد ہے تو تقوی جو ہے وہ مقام و تکمیل پاتا ہے جب آدمی زائری شریعت پر زائر شریعت پر عمل کرنے کے بعد بات شریعت کا سمجھنے والا اس کے سیکھنے والا اس پر عمل کرنے والا تو اس پر حاصل کرنے والا بن جائے کدھر سے کہ بر حسر دادج ریا کینا بال کی محبت ان چیزوں کو کیسے خارج کیا جائے تو جب آدمی اپنے گلب کو سفاط رزیلا سے پاک کر لے اور سفات عبیدہ چیز سطحوں سے متحصر کر لے اس میں سخاوت ہو اس میں تو یہ توکل سخاوت عاضری اخلاق یہ جی چیزیں اس میں داخل ہو جائیں تو سب اقوا کا کمال کا درجہ انسان کو حاصل ہوا تو لہذا آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور تقبر کو عمل اور حکم فرما دیا تو اب پہلے قدم سے شروع کرنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے یہاں یعنی تک کہ سارے درجے آدمی پار کرتے ہوئے سارے درجے حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل قرب اس کو نصیب ہو جائے تو میں بات کسلو ہے کہ انسان کو لانے کے لیے اس عمل کی خصوصیات اس کے فوائد اس کے فضائل اس پر ملنے والے اجر آخات کیا جو دنیا کی برکتیں مساج کے حل ہونا پریشانیوں کو دور ہونا یہ جو جو امر کے ساتھ متعلق ہے اس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے تقوا کے نامات کے بارے میں تکلائے اللہ مخرجہ یا حاصل اور میں تبکر اللہ کہ ویک تو تک یہ ج مخرج ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے تنگی پیش آ جائے مشکلات میں گزر جائے آدمی تو ان سے نکلنے کا راستہ سوائے اس کو نہیں ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے معاوضہ تو اس کا ہے اللہ اللہ تعالیٰ آتنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کے وہاں مکمان بھی نہیں ہوتا تقوا کے نتیجے میں غیر کی روزی جو وہ مکمان بھی نہیں ہوتی وہ اطا کی جاتی ہے اور تیسرا منہ میں وعدہ کر دیا گیا امن تو اللہ سے جس نے بھروسہ کیا اللہ پر ہو گیا اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا جی کوئی لڑائی جگہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ گئی یعنی مت مسلما کا یہ حال ہو گیا کہ اتنا احساس نہیں رہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام کرنا حرام ہو جاتے ہیں دکان پر بیٹھنا آرام ہو جاتا ہے مشین چلانا آرام ہو جاتا ہے کھیت میں کام کرنا آرام ہو جاتا ہے جس طرح آدمی کنجری کا گوشت کھا رہا ہے یا کتے کا پیشاب پی رہا ہے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا سے آپ کہیں کتے کا پیشاب پینے کے لیے آ کوئی تیار نہیں لیکن کتے کا پیشاب پی رہا ہے کیونکہ جمعہ کسانوں کی کام کر رہا ہے جب زوال ہو جائے تو زوال کے بعد یادہ کے بعد ایسی باتیں ہیں کہ زوال کے بعد حوصل نہیں کر سکتا وضو کر سکتا ہے کیونکہ زوال جب ہو جائے آج زوال قریباً بارہ بج کر بائیس منٹ ہے کتنا ہے بارہ بیس بائیس منٹ آج زوال بارہ بائیس ہو جائے تو اس کے بعد وضو تو چیزیں کرنا پڑتا نماز کے کی ضروریات نماز میں سے ہے اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی جیسا اب نماز آپ وضو تو کر سکتے ہیں کپڑا بدلنا اور حوصل کرنا یہ ساری باتیں زوال سے پہلے مکمل ہونی چاہیے اور زوال پر آدمی کو مسجد طرف آنا چلنا بس اس کے بعد یا نود صلاحیت میں یومر جمعہ تھی پھنسا یا ایمان والوں جب بردان دی جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی سے سورت سے بڑھو اور وزر البعی اور خرید و فروخ کو چھوڑو تو اس ڈاکٹر صاحب جمعے کے مصر جامعہ سائیت ثابت کرتے ہیں یعنی ایسی جگہ ہوگی یہاں پر بے و ہو رہی ہوگی دکانیں بازار ہوگا اور آبادی بڑی تعداد کی ہوگی اس میں بے او کے مراکز ہوں گے خرید و فروخ کے یعنی بےو شراب کو ترک کر دو اب وہ حلال نہ رہا آپ فقط جمعہ کی تیاری ہے تو اس میں مشواس اور وزری موسل کپڑے بدلنا یہ بھی سوال سے پہلے ہونا چاہیے اور سوال کے بعد بس پھر پکٹ مچھلی کے رکھ جانے کا عمل ہونا چاہیے باقی اس اسے عمل بازی نہیں لگے تو اب تکوا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہار تنگی سے نکلنے کا راستہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سب ہم گماد میں نہیں ہوگا اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اعتماد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو گیا ہر جگہ کیا اس کو مدد کی ضرورت ہے اس وقت بات کا غم ہے کہ میرے لیے کون کافی ہوگا اور میرا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے خبر تیار کیے ہوئے ہیں ہم پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں تو ہم آپ کے لیے کافی ادیش مدیث کا واقعہ آتا ہے تین آدمی سفر پر جا رہے تھے ایک پہاڑ میں کا سفر تھا سخت بارش شروع ہو گئی بارش کے دوران بارش سے بچنے کے لیے ہار کے اندر چلے گئے اب بارش جب تیز ہوئی ایک پتھر رڑکا اور سے ہار کے منہ پڑا کر ہار کو بند کر دیا ہم نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اتنا بڑا پتھر ہے دیکھے دیتے ہیں زور لگاتے ہیں تو گرتا نہیں ہے اور تین آدمی اندر پڑے ہوئے ہیں اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ کاٹ نہیں رہا کہ یا تو مریں گے اور یا کچھ روز تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اب سوائے اللہ کے ہمارا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے اور کوئی سبب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے نکل سکیں لہذا آپ اللہ کے حضور دعا مانگو اور دعا جو ہے تو وہ مختلف وسائل سے پوری ہوتی ہے ایک دعا کے مانگنے کے لیے اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے تو اپنا کوئی نیک عمل اللہ کے حضور پیش کرو اور اس نتیجے میں اللہ تبار طرح سے دعا مانگ تو ایک آدمی دعا مانگی کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا مزدوری مزدوری دین رہنے دین کا وقت دن آیا اس نے خلاف کرنے لئے میرے ساتھ جھگڑا کیا مزدوری پر راضی نہیں ہوا مزدوری چھوڑ کر چلیں گے میں نے اس کی مزدوری کو اپنے کاروبار ہیں مسورے اس کے حصہ کے شامل کر لیا یہاں تک بڑا نفع ہو گیا کچھ دنوں کے بعد آیا تو بڑی گائیاں بکریاں بڑا مال ہاتھ مال دولت ہو گئی تھی تو آیا کہا کہ اس نے مزدوری نہیں دی تھی اب میں ضرورت مندوں مجھے میری ضرورت مزدوری دے دیں تو مجھے یاد آ کہ فلانا مزدور ہے میں نے کہا یہ جو گائیاں بکریاں یہ باہر مال ہے سارا آپ کے لے جائیں اس نے کہ آپ میرے ساتھ مذاق میرا مذاق نہ اڑائے میری مزدوری مجھے ایسا نہیں یاد کرتا نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد جو آپ کی مزدوری ہوئے رہی تھی اس کو میں نے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا اس پر یہ نفا و رامنی ہو گئی ہے تمہارا ایسا ہے دعا مانگی اللہ سے کہ یاد اللہ کر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے سامنے اس مصیبت کا نجات دلا کہ پتھر اتنا سڑک روشنی باہر آنے لگ گئی یہ سب نہیں کر سکتا دوسرے آدمی دعا مانگے سے گیا میرے بڑے والدین تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا شام کو جب واپس آتا تھا میں سب سب پہلے ان کو دودھ پلاتا پھر اپنے بار بچوں کو پلاتا ایک دن میں آیا دودھ دو گا ان کے پاس لے کر گیا تو وہ سو چکے تھے اب میں وہ گا سے اٹھتا ہوں تو مجھے بات خطرہ تھا جا کے دودھ مانگا تو دودھ نہیں ہوگا میں ان کے سامنے کھڑا رہا جس وقت جاگیں گے اور مانگیں گے کہ میں ان کو دودھ دے دوں گا میرے بچے میرے روتے رہے پریشان ہوئے سب کچھ ہوا لیکن میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ جب وہ جاگے تو انہوں نے دودھ پیا یہ اللہ کریئے مل میرا آپ کے ہاں قبول ہے آپ کی رضا کے رضاق کیا گیا ہے تو ہمیں اس مسجد سے اجازت دلا تو کتنے چٹان اور پتھر چتا تھوڑا سا اور ہٹا اور راستہ وغیرہ ابھی تک تکنیکل نہیں چھٹتے اب تیسرے آدمی نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی چچا چشن... چشن... چشن... کی بیٹی تھی برادری چچا کی بیٹی تھی چچا کی بیٹی تھی وہ مجھے بہت پسند تھی دیکھو میرے قابو میں نہیں آتی تھی میں بہت کوشش کرتا رہتا تھا اور آخر ایسا ہوا کہ کوئی کہاں آیا بہت تندستی آئی اس سے وہ بہت تندست ہو گئے بہت مجبور ہو گئے ان پر پھا کے آ گئے تو ہم سے قرض دینے کے لیے آئے آئے آئی تو میں نے اس کہا کہ میں آپ کو پیسے پیسے ہی دے دوں گا اگر تو میری غلط مراد پوری کر لے اتنی مجبوری کی حالت میں تھی وہ کہ اس کی مجبوری کا کوئی حل نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ کہ قرضہ ہمیں آپ ضرور دے دیں قرضہ سے میں نے دیا اور جب غلط مراد کے لیے میں اس کی طرف بڑھا تو اس بات اس کو کپ کب کپی ہوئی کھانپی اس نے کہا دیکھ اللہ کا خوف کر اللہ کا ڈر اللہ سے ڈر اور اس مور کو نہ توڑ تو کہتے یا اللہ اس کی اس بات سے مجھ پر خوف کاری ہوا اور میں تو بتاب ہوا اور پیسے بھی اس کو چھوڑ دیا تو بتائے ہوا یا اللہ کریے ہمارا عمل آپ کے حضور قبول ہے تو میں اس مصیبت سے جان دیتا ستر ہٹا ہٹا اور راستہ ان کا بنا اور یہ باہر نکل آئے تو تک والے اماز جو ہیں وہ ایسا وسیلہ ہیں کہ جہاں مال و دولت اور جہاں سارے رائے وسائل اور سارا زور اور ساری طاقت سب چیزیں جب بے بس ہو جائیں تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالی پھر وہ اماز جو قبول ہوئے ہوئے ہیں تو ان کی قوت کا اللہ تعالیٰ مظاہرہ فرماتا ہے کہ دیکھو آپ کیسے مسائل حل ہو رہے ہیں زمین جب زمین جب پیدا کی گئی تو یہ تھی اس کا حرکت تھی سکون نہیں تھا تو ایسے سکون پیدا کرنے کی اللہ تبار کر صرف پر پہاڑ ڈالے پہاڑ اس کی مہکیں ہیں تو یو جغرافی والوں سے پوچھو کہ میکاں کا کیا مطلب ہے آپ کو بتائیں گے پہاڑ اس کی ہیں اور پہاڑ سے زیادہ قوت والا لوہ ہے جو پہاڑ کو سوراخ کرتا ہے اور لوہے سے زیادہ قوت والی چیز آگ ہے جو لوہے کو پگلاتی ہے اور آگ سے زیادہ قوت والا پانی ہے جو آگ کو بجھاتا ہے اور پانی سے زیادہ قوت والی چیز ہوا ہے جو پانی کو اڑاتی ہے پھر فرمایا گیا ہے سر قوت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں آس کو پتہ نہ چلے اتنا خفیہ ہو جب دائیں آج سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یہ عمل پانی آگ ایمال ہوا پانی آگ لو پہاڑ سب سے زیادہ قوت والا ہے تو پہاڑ جس بات کے آگے آج آ جائیں لو آج بات کو کر نہ سکے اور آگ جس کے آگے بے بس ہو جائے اور پانی جس کے آگے جو سب نگون ہو جائے اور ہوا جس کے آگے جو ہے اس کی کوئی قوت نہ رہے اس سے بڑھ کر ہے ستکے کام ست صدقہ بلا کا رد ہے اور کوئی بلا نازل ہو رہی ہوتی ہے آگے اسے اس سد کا آ جاتا ہے اور اس آدمی کے بچنے کے لاتے جاتے ہیں یہ بار میں پرندوں کے بچے ہوتے ہیں بچے ہو جاتے ہیں چھوٹے بچے پر پڑھ کر بچے نکال لیتے ہیں اب ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی یہاں تک غالباً بعض باسوں میں باہر میں شکار کو بھی مخلو لکھا گیا ہے کیونکہ یہ باہر کا موسم جو ہے یہ جانوروں کی افزائش نسل کا موسم ہے اس میں ان کے بچے ہوتے ہیں ان کی نسل پھیلتی ہے اور زمین والے انسانوں کے لیے فائدے کسی وجود میں آتی ہے لہٰذا باہر میں شکار کو مخلو کیا گیا ہے وہ بچے چڑھ کر رخ پر نکال لیتے بچے پرندوں نے بڑی فریاد کی کہ یا اللہ اس نے بڑے پریشان کر رکھا ہے پرندوں کو انعام کیا گیا کہ آپ جب آئے گا رخ پر چڑھے گا تو یہاں سانپ بیٹھا ہوگا اس کے انتظار میں سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈنگ مارے گا اور یہ مر جائے گا پرندے بڑے خوش دیے گا آج ہمارا دشمن مر جائے گا ہماری جان چوٹے گی یہ آیا وہ لڑکا آیا اور اس نے اپنا چادر ایک رکھی نیچے اور دف پر لگا لگا شام انتظار میں اس کو ڈنگ مارے گا پرندہ انتظار میں کہ مرے گا اور یہ اوپر چڑھ رہا تھا ڈیجیے گاجی نے گا کے گزرا تھا گھیر بھوکا اس نے کہا میں بھوکا ہوں نے کہا وہ میری چادر میں روٹی پڑی وہ لے لے ابھی گیا اسے بچے اتار رہی اور شام بیٹھا اور ڈنگ نہیں مارا اس نے کو نیچے اترایا اب پر انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اس کو ڈنگ باندھنا سامنے اور یہ نہیں ہوا پر انہوں کو بتایا گیا کہ سام کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا سدکے والا آ گیا سدکے والا کے جو روٹی, روٹی کا ٹکڑا تھا وہ آگے آ, گیا آ گیا اور اس کو سام سے محفوظ کرتے تو اب عمل ہے کو سیلا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے راحت نصیب فرماتا ہے میت اللہ مخرجہ وہ ڈرا اللہ سے اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں نکلنے کا راستہ بناتا ہے وہ یرزوں کو بنحائی سے لایا اس کو روزی دیتے ہے وہاں سے جہاں اس کا واموں کو بھی نہیں ہوتا وہیں توقع اللہ فو اور جس نے بھروسہ کیا اللہ پر اعتماد کیا اللہ پر اللہ تبارک خال اس کے لیے کافی ہوگیا تو بہت آسان نسخہ سارے مسائل کو حل کرنے کے مجھے جی کہتے ہیں کہ اللہ کے تعلق والے بندے جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کہاں کہاں خطا ہے اس میں اس خطاء کو دور کرتے ہیں اللہ کے حضور تو بتایا بوتے ہیں اور بسایا سے نکلنے کا راستہ سوائے اس کے لئے نہیں ہے کہ آدمی گناہوں کو ترک کرے اللہ کے حضور تو گڑ گڑائے اور معافی مانگے اور کسی نئے قبل کو وسیلہ اختیار کرے تاکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک صالح مشکلات میں سے نکلنے کے اللہ تصیب فرما دے ہاں مشکلات اتنے سے نکلنے کے ماضی اس سارے کرتے ہیں تھے نہیں روحانی اس بات جو اللہ تباز نے بتائے اور ان کی توجہ نہیں ہوتی جو اصلی بنیاد حقیقی بنیاد ہے ماضی اس تو ظاہری بنیاد ہیں اور دعا ہے فلاح حاجت ہے صدقہ کر کے اللہ سے مانگنا ہے اور کچھ نئے کمل کے وسیلے کو اختیار کر کے مانگنا ہے یہ روحانی اثر ڈالنے والے اسباب ہیں اور بات یہ اس کبھی مؤثر ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے سارے اسباب ابھی جمع کر لیتا ہے کام نہیں ہو پاتا اسباب مؤثر میں ہوئے لیکن اسباب روحانیہ جو ہیں وہ ان کا اثر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص خود اور قدرت سے ہے اور بہت بڑی رحمت ہے جیسے انسان آج کا خاص طور سے مسلمان محروم ہے کافر کے بعد صحیح نہیں مسلمان محروم ہے کہ سارے احمد یہ اسباب اور مسائل حل کرنے والے اختیار کر لیتا ہے اسباب روبانی کی طرف نہیں آتا جو کہ حقیقی مسئلہ کا حل ہے وہ اللہ کی حضور گڑ ہے تو بہت ضائب ہونا ہے اللہ سے مانگنا ہے سلاد جاوید کا وسیلہ اختیار کرنا ہے سب خیرات کا اسے وصیلا اختیار کرتے ہے اور اس کے بعد اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ جو وسیلا آپ کے دربار میں اختیار کیا گیا اس کو قبول فرما کر ہماری مشکل کو آسان سے ہمارا بڑا شارٹ کٹ رست بڑا آسان رستہ ہے لیکن ہمیں بڑے دور تو میں دور کے راستے میں ہم نے آپ کو اونجایا ہوا ہے اور مصیبت میں ہم آپ کو پھنسایا ہوا ہے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے والے ہم من جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو درست کریں تو بتائیں ہم گناؤں سے اور مانگے اللہ کے حضور تو کوئی وجہ نہیں ہے ہماری مشکلات گھال نہ نکلے اور ہمارے لیے آسانی کے آلات پیدا نہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے